اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے ہیں نہ ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں تب بھی ہی جب کہ ظالم کہتے ہیں تم جس کی تباہ کرتے ہو وہ تو جادو مارا شخص ہے دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح مثالیں بیان کیں وہ گمراہ ہو گئے لہذا وہ رستہ نہیں پا سکتے و لمبعوثون خلقا جدید اور انہوں نے کہا کیا کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا کہیے تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُونُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ فیس یوں قَرِيبًا <تصفيق> یا کوئی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہے ہوتی ہو پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے مطلب پیدا کرے گا کہیے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا پھر وہ آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے وہ کب ہوگا کہہ دیجیے امید ہے کہ وہ قریب ہو جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور تم خیال کرو گے کہ بس تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف کی طرف اکنتاً کینان کی جمع ہے پردہ وقرن کانوں میں سقل یا ڈاٹ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصر اور کان قرآن سن کر ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں اور اللہ کی توحید سے تو انہیں اتنی نفرت ہے کہ اسے سن کر تو بھاگ ہی کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اناد جمود اور تمرد کے نتیجے میں بطور سزا ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سحر زدہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے قرآن سنتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اس لئے ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں پھر کبھی ساحر کبھی مشہور کبھی مجنون اور کبھی کاہن کہتے ہیں پس اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں ہدایت کا رستہ انہیں کس طرح ملے پھر جو مٹی اور ہڈیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنے یا کرنا زیادہ مشکل ہے پھر یعنی اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے علم میں ہو وہ بن جاؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا پھر ان غا یونغدو کے معنی ہیں سر ہلانا یعنی استحضاء کے طور پر سر ہلا کر وہ کہیں گے کہ یہ دوبارہ زندگی کب ہوگی پھر قریب کا مطلب ہے واقعی ہونی والی چیز واقعی ہونے والی چیز کیونکہ کلو میں ہوا ایتھن ف ہوا ہر وقوع پذیر ہونے والی چیز قریب ہے اور ایسا اللہ کے کلام میں یقینی اور واجب الوقوع ہوتا ہے یعنی قیامت کا وقوع یقینی اور ضروری ہے پھر بلائے گا کا مطلب ہے قبروں سے زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے یا اسے پہچانتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جاؤ گے پھر وہاں یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی سورہ ناز آیت نمبر چھیالیس یعنی جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں اسی مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے مثلا سورہ تحا آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر ایک سو چار نمبر تک سورہ روم آیت نمبر پچپن سر مومنون آیت نمبر 112 سے لے کر 114 تک بعض کہتے ہیں کہ پہلا نفخہ ہوگا تو سب مردے قبروں میں زندہ ہو جائیں گے پھر دوسرے نفخے پر میدان میشر میں حساب کتاب کے لیے کٹھے ہوں گے دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا وہ سو جائیں گے دوسرے نفخے پر اٹھیں گے تو کہیں گے افسوس ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا ہے سورہ یاسین آیت نمبر باون دیکھیے فتح القدیر پہلی بات زیادہ صحیح ہے پھر یعنی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں اچھے کلمات بولیں اسی طرح کفار و مشرقین اور اہل کتاب سے اگر مخاطب یا مخاطبت کی ضرورت پیش آ جائے تو ان سے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں پھر زبان کی ذرا سی بے تدالی سے شیطان جو تمہارا کھلا اور عضلی دشمن ہے تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے یا کفار و مشرقین یا کفار و مشرقین کے دلوں میں تمہارے لیے زیادہ بغض و اعینات پیدا کر سکتا ہے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے پس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے بہارے صحیح البخاری حدیث نمبر سات ہزار بہتر و صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سترہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور یقینا ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داود کو زبور دی الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا كَشفَ عَنكُم وَلَا دیجئے انہیں پکاروں جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو نہ تو تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے ہی کا اولئیک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلت ایوہم اقرم ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربکہ کان محذورا جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہو سکتا ہے اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اگر خطاب مشرقین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق کے ہوں گے اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے جس پر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور اگر خطاب مومنین سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اور عذاب کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ و تسلط پھر کہ آپ انہیں ضرور کفر کی دلدل سے نکالیں یا ان کے کفر پر جمع رہنے پر آپ سے بعض پرس ہو پھر یہ مضمون تل کر فخ سور بکرا آیت نمبر دو نمبر ترپن میں بھی گزر چکا ہے یہاں دوبارہ کفار مکہ کے جواب میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے جو کہتے تھے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرنا اور کسی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے پھر آیت میں ہی سے ان مشرقین کا رد ہے جو مجسموں کی اس خیال سے عبادت کرتے تھے کہ یہ فرشتوں کی تصویریں ہیں اسی طرح ان اہل کتاب کا بھی رد ہے جو عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کے یقینی الوحیت کے قائل تھے عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی الوحیت کے قائل تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ تم انہیں پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الدین تمہیں سے مراد وہ جنات ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور مشرقین ان کی عبادت کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر میں ہے کہ ناس من السی يعبدون الجنی من الجن و تمسین بحالِ صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار نمبر سو مطلب کچھ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے پس وہ جن مسلمان ہو گئے لیکن یہ لوگ جنہوں نے لیکن یہ لوگ جنوں کے سابقہ دین پر ہی قائم رہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں وہ لوگ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے بدستور جنوں کی عبادت پر قائم رہے جبکہ جن یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ مطلب اعمالِ صالحہ کے ذریعے سے تقرب تلاش کرنے والے ہو گئے تھے بھوال فتح الباری آٹھویں جلد صفحہ نمبر پانچ سو پانچ حدیث 4714. اس بات کی تائید اگلی آیت سے بھی ہو رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ خود تو اپنے رب کا قرب تلاش کرنے کی جستجو میں رہتے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور یہ صفات جماعت پتھروں میں نہیں ہو سکتی ان دونوں آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ من دون اللہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے وہ صرف پتھر کی مورتیاں ہی نہیں تھیں بلکہ وہ اللہ کے بندے بھی تھے جن میں سے کچھ فرشتے کچھ صالحین کچھ انبیاء اور کچھ جنات تھے اللہ تعالیٰ نے سب کی بابت فرمایا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے نہ کسی سے تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ کسی کی حالت بدل سکتے ہیں اس آیت کی تفسیر عبد اللہ ابن مسرود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جنات کی عبادت کرتے تھے پس وہ جن تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کے پجاری اس بات سے بے خبر رہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4715 و صحیح مسلم حدیث نمبر 3030 مطلب یہ ہے کہ جنوں کے پجاری تو جنوں سے پناہ طلب کرتے اور ان سے خوف اور امید وابستہ کرتے تھے لیکن خود ان جنوں کا مسلمان ہونے کے بعد یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے اس کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے اس میں گویا مشرقوں کی بابت کہا گیا ہے کہ ان کے کہ ان کی عقل و فہم کی نارسائی رسائی کا یہ حال ہے کہ ایسے جنوں کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھتے ہیں جو خود اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے ہیں وسیلہ سے مراد و اعمالِ صالحہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی رضا مندی اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد ابو وائل حسن عبداللہ ابن کثیر امام سدی، ابن زید اور دیگر ام تفسیر نے وسیلے کے معنی ہی قربت کے کیے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی اور اس کے پسندیدہ عملوں کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الذي وہ حید اللّہ فبین المفسرین فی و الوسیلۃ اللّی ہے ال تحصیل المقصود بہوالِ تفصیبنِ کثیر جلد نمبر دو صفر نمبر پانچ سو پینتیس مطلب ان ام ان امہ نے جو کچھ کہا ہے اس کی بابت مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں وسیلہ ایسی ہی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جا سکے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اعمالِ صالحہ ہی ہے اس لیے اعمالِ صالحہ ہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے نہ کہ وہ جسے قبر پرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص کے نام کی نظر و نیاز دو ان کی قبروں پر غلاف چڑھاؤ اور میلے ٹھیلے جماؤ اور ان سے استمداد و استغاثہ کرو کیونکہ یہ وسیلہ نہیں یہ تو ان کی عبادت ہے جو شرک ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے اسی طرح ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ کسی زندہ نیک شخص یا بزرگ سے دعا کروائی جائے جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قحط سالی دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پکڑا یعنی ان سے بارش کی دعا کروائی اور یہ فرمایا اللہ کن نہ توسل اللہ کبھی نبینہ صلی اللہ علیہ وسلم فتسکینہ وََََََََََََََّّ نہ تسل ولى كبى امّّى نبيں فسكينہ قالا فسكون بھاورِ صحيح البخاری حديث نمبر ايک ہزار دس مطلب اے اللہ پہلے ہم اپنے نبى صلی اللّہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے جب وہ زندہ تھے تو تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم اپنے نبى كے چچا كو تيرى بارگاہ میں بطور وصيلا مطلب دعا کے لیے پیش کر رہے ہیں پس اے اللہ ان کی دعا قبول فرما کر ہم پر بارش نازل فرما راوی کہتا ہے کہ اس پر بارش ہو جاتی اگر فوت شدہ بزرگوں سے وسیلے کے طور پر دعا کروانی جائز ہوتی تو صحابہ کرام سالی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر آپ سے دعا کی درخواست کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ زندہ بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امّ محترم کو وسیلہ پکڑا یعنی ان سے دعا کروائی یہ وسیلہ جائز ہے چنانچہ علامہ آلوثی بغدادی لکھتے ہیں کسی شخص سے درخواست کرنا اور اس کو اس معنی میں وسیلہ بنانا کہ وہ اس کے حق میں دعا کرے اس کے جواز میں کوئی شک نہیں بشرط یہ کہ جس سے درخواست کی جائے وہ زندہ ہو لیکن اگر وہ شخص جس سے درخواست کی جائے مردہ ہو یا غائب تو ایسے استغاثے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو شک نہیں اور مردوں سے مدد اور مردوں سے مدد مانگنا ان بدعات میں سے ہے جن کو صلف میں سے کسی نے نہیں کیا بحوالے تفسیر روح المعانی چوتھویں جلد صفحہ نمبر 183 آیت میں یدعونا کا مفعول محظوف ہے تقدیری عبارت ہے الائے الذین یدعونا اہل یبتغونا یہ لوگ جن کو معبود سمجھ کر مدد کے ليے پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں والے نمبر آٹھ سفر نمبر پانچ سو چھ تحت حدیث چار ہزار سات سو پندرہ تعالی فرماتے ہیں اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب نہ دیں یہ کتاب مطلب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی بطور واضح نشانی دی تھی پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے اور بستی سے مراد بستی کے باشندگان ہیں اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفر و شرک اور ظلم وتغیان ہے علاوہ ازئیں یہ ہلاکت قیامت سے قبل وقوع پذیر ہوگی ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بستی ہی شکست و کا شکار ہو جائے گی پھر یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفحہ کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشتکاری ممکن ہو سکے جس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ یہ یقینی ہلاکت سے بچ جائیں بحوالے مسند احمد پہلی جلد صفحہ نمبر 258 وقال و قال احمد شاکرفی تاریخی ہی عال المسند پہلی جلد دو, نمب دو نمبر دو نمبر حدیث نمبر دو ہزار تین سو تینتیس اسناد ہو میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں مانگیں جو انہیں دکھا دی گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ لائے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دیے گئے پھر قوم سمود کا بطور مثال تذکرہ کیا کیونکہ ان کی خواہش پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر کر کے دکھائی گئی تھی لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو ہی مار کر مار ڈالا لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی ہی کو مار ڈالا جس پر تین دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا <كبيرة> اور یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہم نے آپ کو معراج میں جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش ہی بنا دیا اور اس درخت مطلب زکوم کو بھی جس پر قرآن میں لانت کی گئی اور ہم نے انہیں ڈراتے ہیں اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تون نے مٹی سے پیدا کیا ہے لئن الى يوم کہنے لگا بھلا دیکھ تو اسے جسے تون نے مجھ پر عزت دی ہے اگر تو مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دے تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں اس کی تمام نسل کی جڑ کاٹ دوں گا اللہ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے پوری پوری سزا اور ان میں جن پر بھی تیرا بس چلے چل سکے یا چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اور انہیں جھوٹے وعدے دے اور شیطان تو انہیں بس فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی لوگ اللہ کے غلبے و تصرف میں ہیں اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا نہ کہ وہ جو چاہیں گے نہ وہ جو وہ چاہیں گے یا مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ اللہ کے زیر اقتدار ہیں آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت کیجئے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے یا جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح اللہ نے کفار مکہ کو عبرتناک شکست دی یا شکست سے دوچار کیا اس کو واضح کیا جا رہا ہے پھر صحابہ و تابعین نے سرویا کی تفسیر بیداری کی عینی رویت سے کی ہے اور مراد اس سے معراج کا واقعہ ہے جو بہت سے کمزور لوگوں کے لیے فطرے کا باعث بن گیا اور وہ مرتد ہو گئے اور درخت سے مراد زکوم و تھوہر کا درخت ہے جس کا مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں کیا الملونہ سے مراد کھانے والے یعنی ملون جہنمی الشجرت الملون اکیلوحا الشجرت المعلون اکیلوحا بھوال ایسر الطفاثیر جیسے دوسرے مقام پر ہے ان شجرت الزقوم طعام الاثیم سورہ دخان آیت نمبر تریالیس اور چوالیس زقوم کا درخت سخت گناہ گاروں کا کھانا ہے پھر یعنی کافروں کے دلوں میں جو خوبصورت ہے اس کی وجہ سے نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے ان کی سرکشی و تغیانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے پھر یعنی اس پر غلبہ حاصل کر لوں گا اور اسے جس طرح چاہوں گا گمراہ کر لوں گا البتہ تھوڑے سے لوگ میرے داؤ سے بچ جائیں گے آدم علیہ السلام و ابلیس کا یہ قصہ اس سے قبل سورہ بکرا آیت نمبر چونتیس سے چھتیس اور سورہ آراف آیت نمبر گیارہ سے اٹھارہ تک اور سورہ ہجر آیت نمبر انتیس سے انتالیس میں گزر چکا ہے یہاں چوتھی مرتبہ اسے بیان کیا جا رہا ہے علاوہ ازیں سورہ کحف آیت نمبر پچاس سورہ تہا آیت نمبر ایک سولہ اور ایک سترہ اور سورہ سات آیت نمبر تریالیس سے لے کر پچاسی میں بھی اس کا ذکر آئے گا آواز سے مراد پرفریب دعوت یا گانے موسیقی اور لہو لائب کے دیگر آلات ہیں جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اسی طرح قوالی ہے جس کے ذریعے سے دینی شعور سے بے بہرا مذہبی عوام کو خوب گمراہ کیا جا رہا ہے پھر ان لشکروں سے مراد انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادیں لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے پیروکار ہیں اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں یا جی مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے پھر مال میں شیطان کی مشارکت کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا ہے اور اسی طرح مویشیوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا مثلاً بہیرا صاحبہ وغیرہ اور اولاد میں شرکت کا مطلب ذنا کاری عبداللات اور عبدالاضیٰ وغیرہ اور عبد نام وغیرہ نام رکھنا غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ وہ برے اخلاق و کردار کے حامل ہوں ان کو تنگ دستی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا اولاد کو مجوسی یہودی اور نصرانی وغیرہ بنانا اور بغیر مصنون دعا پڑھیں بیوی سے ہم کرنا وغیرہ ہے ان تمام صورتوں میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے پھر کہ کوئی جنت دوزخ نہیں ہے یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ پھر عرور فریب کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کو اس طرح مزین کر کے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگے